الذين كفروا سواء عليهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أم لم تنذرهم لا يكنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ارسالهم شاو و على ارسالهم شاو و لهم اثار العوض ان جاء جنانهم و ريخ خارج الشورى من انقاض فبات یہ سفاعت رکھنے والے یہی وہ سیرات مستحق والے لوگ ہیں اور بھی یہی لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت کی ہے اور یہ بھی افواہ والے اور اللہ رب الت نے ان کا رزلٹ اور ڈیفیچر بھی بتا دیا ہے جن کے یہ سفاط ہے انہیں ایک آداب امیر ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی ہدایت پر ہے اللہ نے ان کو سیرات مستحق سے چلائے ہوئے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں اور صداح کے قطر اللہ رب الجت کو پیمٹی سے یہ تو اللہ رب العجت نے مومین کے سفار دے سب الحمد للہ پر ساتھ ان کے نتائج اور ساتھ سات ان کا چال بھی بتائی ابھی یہاں سے ان الدین اور سفر و سوا انعاری. اس ان آیتوں سے اور الناس تک طالباً یہ ایک آیت ہے دو آئےتے ہیں ان, ان البینہ سے بہتر چھ نمبر آئے تو سات نمبر اور اس میں اللہ رب العزت کافروں کی جو حسیتیں ہیں ان کے جو حسائش ہے وہ بیان فرماتے ہیں ان البینہ کا فرو اور علم جب آتا ہے یہ تحقیق کی جاتا ہے اس کا دو برس ہے ایک یہ ہے کہ مخاطب کے ذہن میں کوئی شک شبہ ہو تو اس وقت اس کو یقین دلانے کے لیے امنا حرک تقیب لایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں امنا جن تاکید القلام یعنی ان لایا جاتا ہے تاکید الکلام کے لیے کلام کے اندر تاکیب لانا محسوس ہوتا ہے اور اگلے بندے کو باور دینا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے اللہ رب سے کافروں کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ دین الفروں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا سوا علیہم ان پر برابر ہے چاہے ان کو ام زرتا ہوں تب ان کو ڈرائیں ام لن تم یا تم نہ ان کو لائی امین وہ ایمان نہیں لائیں گے اور ایمان لانے والے نہیں ہیں مطلب یہ ہے کہ کافروں کے حق میں تقدیر مصیحت کرنا نصیحت کرنا وغیرہ وغیرہ یہ کیا ہے یہ مفید نہیں تم ڈراتے ہو یا یعنی نہیں ڈراتے ہو ایمان نہیں ڈالتے اللہ نے وجہ بتائی ختم اللہ فلو گئے وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے جس کی گمراہی کی یعنی اللہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ وہ کافر ہے کہ اللہ کے علم میں کافر ہے یہ بعد میں موت تک انہوں نے ایمان نہیں ڈالا وہ اعلیٰ اور اسی طرح اللہ نے مہر لگائی ہے ان کے سما پر اعلی اعلیٰ کا لفظ دو دفعہ استعمال کیا گیا پلو وہین کے ساتھ اعلی لفظ استعمال ہوا اور سم کی جگہ پہ بھی اعلیٰ کا لفظ الگ سے استعمال ہوا ہے اطف نہیں کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل پر مہر لگانا یہ الگ مہر ہے اور سما کے جو مہر ہے وہ الگ ہے مطلب یہ ہے کہ تل ان کے اندے ہو گئے سیاہ ہو گئے اس میں نوری ایمان جانے کی کوئی گنجائش نہیں رہی اور اسی طرح ان کے جو سیما ہے سمجھا ہے, ہے اللہ ریس ہے, ہے وہ حس, حس بالکل ختم ہو چکی ہے اس نے بھی محبت کی وہ بھی بن ہے تو ان کے قانون حق کی بات نہیں جاتی اور ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا واڈاف سور ہندو شاہ اور ان کے انکوں پر پردے ہیں اللہ نے پردے ڈالے ہیں وہ پردہ ایسا ہے کہ حج ختم بندے کو یہ نظر نہیں آتا لیکن اللہ کو اور اللہ کے فرشتوں کو یہ پردے نظر آتے ہیں وہ ان پردوں کو ان مہروں کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ ربجت نے ان کے آنکھ کے یہ بھی کیا کر دی یعنی حق دیکھنے سے قاصر کر دی اور وہ اندھے بندھے معنیوی طور پہ ظاہری طور پہ تو بنا ہے لیکن مانوی طور پہ یہ اندھے ہیں حق کی بات ان کو نظر نہیں آتی والنازین اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے زبردست عذاب ہے یعنی بڑا عذاب ہے اللہ رب العزت ان کو عذاب سے کیا کرے گا درکنار کرے گا اشارہ کر دیا کہ روز قیامت میں ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے تو کافر کا یہ انجام بھی اللہ نے بتا دیا تو کافر کی محاصرین نے اس میں لکھی ہے کہ کافر کی تقریباً پانچ فسلیں ہیں میں کفر جو مفصلین نے لکھی ہے سب سے پہلے کفر کفر کفر تہذیب کی ہوتی ہے اس کو کفری تہذیب کہا جاتا ہے تقدیب کا ذصح ہے یعنی وہ کفر جو کہ کسی چیز حق چیز کو جٹلانے کی وجہ سے انسان کیا کرے انکار کرے اور کفر کرے اس کو کفری ترغیب کہتے ہیں یعنی انبیاء کو رسول کو جٹلانا جیسے کہ اللہ رب العزت نے تاخیروں کے بارے میں فرمایا کہ کن تاقیدیں ہی یہ ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں وقال القاطر ساخروں <تَجْضًا> نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ساحر ہے اور ساتھ ساتھ تجزاب ہے جھوٹا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حبوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو انہوں نے جھوٹا قرار دیا ان کو ہیں ان کل رسول حق کاف اللہ فرماتے ان سب کافروں نے رسول کی ترجیح کی ہے اور ان پر پھر اللہ کا جو عذاب ہے وہ حق ہوا ثابت ہوا اللہ رب العزت نے ان کو عذاب کے ساتھ تبدیل کیا یہ ہے پہلا کوفر جس کو کفری تجیب کہا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ کوفر ہے کفری استقبار کے بعد انسان بات نہیں مانتا اپنی اکڑ پن کی وجہ سے تقبر کی وجہ سے نہ قبر اختیار کر لیتا ہے اگلے کو حقیق سمجھتا ہے اپنے آپ کو کیا سمجھنے بیٹھتا ہے اس وجہ سے پھر انکار کرتا ہے حق بات سے حق عبور سے وہ منفر ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے استقبار کی وجہ سے قبل کی وجہ سے اس کے اندر تھوڑا سا آنا اور قبر کا ماتا آ جاتا ہے اس وجہ سے پھر ایمان نہیں لاتا اور انکار کرتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابا وز تک بڑا ابلیس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے حکم نہیں مانا حکم سے انکار کر دیا تک قبر اختیار کیا وہ کافروں میں سے پہلے سے تھا اللہ کے علم میں اللہ کو پتا تھا کہ یہ ہے اس کو افری استقبار کہتے ہیں وہ ایک آنا میں آیا جد میں آیا اللہ رب نے زمین کے خلافت ہم سے دے کر کیونکہ زمین کی خلافت جنات کے پاس تھی انسان کی شرکت سے پہلے تو جب اللہ نے انسان پیدا کیا اور زمین کے خلافت اللہ نے انسان کے سپرد کر دی اور یہ فیصلہ کیا کہ زمین کی خلافت دینے انسان کو دینا تو آدم علیہ السلام کے سامنے اس چیزیں کرنے سے یہ منکر ہو گیا وہ حکم نہیں مانا یہ حکم اس سے یہ قفر اس کے جہاں اس نے بڑائی کا اظہار کیا اور اللہ کو کہہ دیا کہ اللہ آپ نے جس چیزیں کا حکم کیا یہ غلط وجہ یہ ہے کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا آدم کو مٹی سے پیدا کیا آگ کے اندر علو ہے وہ اوپر کو جاتا ہے اور مٹی کے اندر کیا ہے تصدیق کی طرف وہ مٹی بیٹھ جاتی ہے تو لہٰذا یہ دو متضاد چیزیں ہیں. آلہ چیز ہزارہ چیز سے نہیں کر سکتی یہ دلیل دہلی شیطان ہو مطلب یہ کہ اللہ کے کام کو اس نے غلط کہا اپنے علم کے مطابق اپنے عقل کے مطابق حالت یہ بھی دیتا کہ مجھے حکم کون دے رہا ہے حکم وضاح دے رہی ہے جو کہ حالف ایسا چیز ہوگا اس میں تو انسان پہ چون چرا نہیں کر سکتا اللہ کا حکم فوراً ماننا چاہیے اس نے جو کفر اختیار کیا شہزاد نے اس وقت انکار کیا کہ یہ فطر کیا ہے اس کے اقبال دوسرے نمبر پہ یہ ہے تیسرے نمبر پہ ہے قفر اعراض کبھی کبھار روگرداری کر لیتے انسان کے اعراض کر لیتا ہے اس جس وجہ سے کافر ہو جاتا ہے قفری اعراض کبھی کبھار انسان روگرداری کر کے کر لیتا ہے جیسے اللہ مزید کا قول ہے ولدین قرو ہم الرزوں وہ لوگ جو کافر ہیں جس سے ان کو ڈرایا گیا اس سے اراز کرتے ہیں اس کو یہ مانتے ہیں. اسے کیا کرتے ہیں رو بھی ہی کرتے ہیں اور کا محسرین نے ترجمہ یہ بھی دیتا ہے کہ اعراض کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس بات کو دھیان سے نہیں سنتے اس کو دھیان نہیں دیتے اور اس نصیحت کی, کی طرف یہ انتخاب نہیں کرتے اس کو توجہ نہیں دیتے مطلب یہ کہ اس سے کیا کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں یہ تیسرے نمبر پہ اس کو ہم کوکھری کیا کہتے ہیں یا راس چار نمبر پہ محصرین نے کفر کا قسم دیتا ہے کفری احتیاط یعنی شک کے بنا پر انسان کیا کرے انکار کریں کبھی کبھار انسان کسی چیز کے بارے میں شک میں پڑتا ہے اور وہ شک اس کو کفر میں لے جاتا ہے تو اس کو ہم کفری احتیاط کہہ سکتے ہیں احتیاط ریب سے ہے جیسے کہ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا داغی وقت اس میں شک نہیں ہے تو تم قفر احتیاط میں اختیار کروا ٹھیک ہے لیکن جس کو ہم تردد سے بھی تعدیر کر سکتے ہیں یہ بھی ایک کفر ہے تو لہٰذا جیسے کہ اللہ رجح فرماتے ہیں ان نہ ہم کر نو کی شک کے غریب اے یہ لوگ یہ کافر شک شک میں اور تردد میں احتیاب صحیح لکھیں احتیاط کا لطف اسی طرح ہے ہمزرا کا چلا جاتا ہے تو باب اس کے عال بن جاتا ہے تو ریب سے ہے یہ ریب ریب کہتے ہیں کس کو سکتے ہیں تو کبھی شک کے بنا پر تردد کی بنا پر بھی انسان کیا کرتا ہے کفر کا یہ چار نمبر پہ کفر کرتے سب ہوا پانچ نمبر پہ سب ہے کفر کا کفرے بھی خواب قفر نفاق اس کو کہتے ہیں کہ انسان ظاہری طور پہ زبان سے تو اقرار کرتا ہے لیکن دل سے انکار کرتا ہے زبان سے اقرار لیکن دل, دل سے انکار دل سے نہیں مانتا کہ میں حق باتوں کو مانوں ان مسائل کو مانوں لیکن ظاہری طور پہ کسی مجبوری کے طور پہ ڈر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں تمہارے ساتھ ہوں میں مسلمان ہوں اور اس کی مثال اللہ رب الٹ نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں ولاف <آخر> پھر اللہ کیا فرماتے ہیں وہ نا یہ لوگ ممن نہیں ہے اسی لیے کہ ان کے اندر اتفاق اور منافق ممن نہیں ہو سکتا منافق کے بارے میں اللہ کا سوچنا ہے کہ ابھی ان کے دلوں میں ایمان کیا ہے نہیں. ایمان کے لیے وہاں جگہ نہیں گنجائش نہیں ہے. تو جگہ پہلے بنتی ہے پھر ایک چیز اس میں بنتی ہے تو ان کے دلوں میں ابھی گنجائش نہیں ہے جگہ نہیں بنی لہٰذا ان کے دلوں نے جمع نہیں گیا یہ جو موٹر مستقب ہے, ہے. کفری لفاق کے مستقبل ہے تو یہ پانچ قسم کو کیا ہے اقسام ہے کفر میں ایک دفعہ پھر سن لیجئے نمبر ایک قسم ہے کفر کا کفری تجریب تجریب کا مطلب ہے جو فلانا کسی چیز کو بلکل نا قبول کرنا دوسرے نمبر پہ ہے کفر اقبال یعنی تکبر کی وجہ سے کفر کرنا جیسے کہ شیطان نے تکبر اختیار کیے تیسرے نمبر پہ ہے کفر اعراض کبھی کبھار انسان اعراز کرتا ہے بالی ابالبان کا مظاہرہ کرتا ہے کہ ہاں نہیں دیتا لاپرواہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے بھی انسان کبھی کبھار کافر بن جاتا ہے اور کسی طرح چار نمبر پہ ہے کوفر افتیاب کوفری افتیاب یعنی شک کی بنا پر انسان کبھی کباب کسی کے حق مسئلے کے بارے میں قرآن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں کبھی شک میں پڑ جاتا ہے مرترد ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی انسان کافر ہو سکتا ہے بیوی کوفری کیا ہے پانچ نمبر پہ قسم ہے کوفری لفاف بخر نفاق کی تاریخ یہ ہے کہ اقرار بال تو موجود ہے لیکن تصدیق بالقل نہیں ہے اسی وجہ سے یہ ایمان میں دونوں چیزیں کیا ہے ضروری ہے کہ اقرار بال ہو اور تصدیق بالقل ہو یعنی زبان سے اقرار ہو اور دل سے تصدیق ہو سچا مانے دل سے تو پھر یہ جا کے ایمان بن جاتا ہے اگر صرف اور صرف اقرار بالسان ہے دل سے سچا نہیں مانتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اس قرآن کو وہ سمجھ لے کہ, کہ یہ فخر لفاق ہے اس کو پخر لفاق کہا جاتا ہے جو یہ انسان پھر مومن یا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے تو یہاں اللہ رب الجت نے یہ پانچ قسمیں اس میں یہ جو قسم ہے ان لذ میں تخ اور وہ سوا رہی اندر قم عورت یہ آخری کیٹیگری ہے کس کی کپڑا کیونکہ کفری کیا ہے یہ اعراض ہے یہ کرتے ہیں یہ بالکل ان پر فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے یہ معارضین ہیں یہ کبھی بھی یعنی اللہ کے علم میں یہ لوگ کاطر ہیں پہلے سے اور یہ کافر ہی رہیں گے اللہ کے علم میں یہ چیز ہے روز اقیامت تک یہ مسلمان ہی کی ہیں کیونکہ بعض کفر ایسے ہوتے ہیں کافر ہوتے ہیں کہ وہ وقتی طور سے کافر ہوتے ہیں لیکن اللہ کے علم میں یہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں مسلمان ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر رہتا ہے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور آج کل بھی مسلمان ہو رہے ہیں کافر جب وہ کلیمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں تو کفر سے نکل سکتے وہ کفر اور ہے لیکن یہ وہ کفر ہے جو کہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ شروع سے کافر ہے اور آخر تک کافریں گے اسی طرح انکار کرتے رہیں گے وجہ یہ کہ ان کے دلوں میں اللہ نے عدم ہدایت کی مہرے لگائی ہیں ان کے کانوں پہ لگائی ہیں ان کے آنکھوں پہ اللہ نے پردے ڈالے ہیں حق دیکھے سکتے تھے لحاظیے اس رابطے سے کبھی بھی نہیں آ سکتے اور روز قیامت میں اللہ نے ان کو وہ نجی سنا دی کہ قیامت میں ان کے لیے آزاد ہوگا بہت زبردست قسم کا بڑا آزاد ہوگا یہ جن کی زندگی وہاں تباہ ہو کہ یہ وہ کاٹوں کے اللہ حبرز نے کیا وہ کیٹگری کرنا تیار کر پائے اس کے علاوہ پھر آٹھ نمبر آئے سے اللہ عزت تیسری کیٹیگری کے لوگوں کا یہاں ذکر فرماتے ہیں جو کہ منافق ہے اور منافق کی قسمیں دو قسمیں ہیں ایک منافع ایک قادی ہے ایک منافع عملی ہے مناسب عملی دیش کے اندر اس کی تین علامتیں آپ کی جیسے کہ کیا ہے میرا سکل لما جب بات کرتا ہے تو وہ دیر سے گنا کہتے امریکی سے کیا ہے یہ علامت ہے اور اسی طرح جب امانت رکھی جائے تو اس امانت میں اچانت کرتا ہے یہ یہ منا کرتے امریکی سے, سے کیا ہے یہ اور اگلی نشانی یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ لڑتا ہے فشیا کرتا ہے تو یہ علامت کیا ہے یعنی منافق عملی کی ہے اس کے علاوہ جو منافق اعتقادی ہوتا ہے تو یہ وہ کیا ہے؟ قسم ہے کفر کی اس ہم کفر نفاق کہتے ہیں عملی منافق کافر نہیں ہوتا لیکن اعتقادی منافق کیا ہوتا ہے کافر ہوتا ہے کیونکہ اس کا ظاہری طور پر اقرار بالسان تو ہوتا ہے لیکن حقیقت دل سے اقرار نہیں ہوتا دل سے یہ بات نہیں مانتا تو اس وجہ سے یہ کیا ہے یہ کفر نفاق کا ہے اور یہ منافق یعنی کافر ہے جو اعتقادی طور پہ ہو تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ منافق اعتقادی مدینے میں رہتے تھے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں بعض لوگ ایسے ہیں وہ الناس کچھ لوگ وہ ہیں من وہ ہے یقولو جو کہتے ہیں آمننا باللہ کہ ہم اللہ پر وبیلیومل آخر اور روز قیامت پر کیا لے ایمان لیں آمننا نہ ہم ایمان لے اللہ پر وبی یومل آخری روز قیامت پر ہم ایمان لے یعنی ہمارا اس پر ایمان ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں ابھی ان کو مومن نہیں کہا جاتا تو یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر کفر کفر نفاق کا ہے یہ اعتقادی طور پہ کافر ہے تو لہذا یہ تمہیں ظاہری طور پہ اقرار اللہ کی ماننے کی اور روز قیمت کے ماننے کی تو کرتے ہیں لیکن معنوی طور پہ باطنی طور پہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے وما ہم بی اللہ نے فرمایا کہ یہ مؤمن ہے ہی نہیں اس لحاظ سے یہ قسم کیا ہے یہ کفر جو ہے یہ کفر نفاق ہے اور یہ نفاق نفاق کیا ہے اعتقادی نفاق ہے یہ عملی نفاق نہیں ہے اللہ رب الجت فرماتے ہیں اللہ یہ دھوکہ دیتے ہیں خاد او مخاد باب مفعلہ سے ہے یو یہ جمع مذکر غائب کا سیرا ہے فیل مظاہرے کا باب مفع ہے مخاد اس باب مفع کے اندر ایک خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں عمل جانبین سے ہوتا ہے عمل کیا ہوتا ہے جانبین سے یہ مفادع کرتے ہیں یعنی دھوکہ بازی کرتے ہیں کبھی کسی کو دھوکہ دینا کبھی کسی کو دینا مطلب یہ ہے کہ یہ شراکت کر لیتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ایمان کے دعوے کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں لیکن اسی اصنا میں اسی دوران میں یہ ان کے ساتھ دھوکے سے کام لیتے ہیں ان کے ساتھ دھوکے سے کیا لیتے ہیں کام لیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ساتھ ساتھ ودین امنو ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے جنہوں نے ایمان لیا ہے اور وہ مومن ہے یعنی مومنین کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو بھی دے رہے ہیں حالانکہ اللہ کو دھوکہ دینا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے کیونکہ وہ تو علام غیوب ہے غیب کو جانتے ہیں ہر بندے کا دل کا حال وہ جانتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں نہیں نہیں نہیں, نہیں اپنے اعتقاد میں اپنے خیال کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں گرا کہ ہماری باتوں کا اللہ کو پتہ نہیں ہے ہمارے ارادوں کا اللہ کو پتہ نہیں ہے حالانکہ اللہ کو تو سب چیز کا پتہ ہے یہ یوحادی اون اللہ فضن اپنے گمان کے مطابق یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں ولدین ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جو کہ مومن ہیں اللہ رجحد فرماتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کون ہے دھوکا دینے والے یہ کبھی بھی دھوکا کسی کو نہیں دے سکتے حقیقت میں یہ دھوکا دے رہے اپنے آپ کو یہ اپنے پاؤں پر کولاڑا خود مار رہے یہ نقصان اپنا کر رہے اور کسی کا نقصان اس سے نہیں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا پما یہ دھوکہ نہیں دیتے کہ یہاں خیل مجرد استعمال کیا گیا کیونکہ یہاں مخاب نہیں ہے یہاں کیا ہے خدا ہے اور خدا من جانب واحدین ہے یہ دھوکہ نہیں دیتے علاف صحم مگر اپنے نفسوں کو مطلب ان کا عمل یا طرفہ ہو گیا یہ اپنے آپ کو نقصان دے رہے اپنے آپ کو خود کیا کر رہے نقصان کوئی اور ان کو نقصان نہیں دیتا کوئی اور ان کو, کو دھوکا نہیں دے رہا بلکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں اپنے نفسوں کو دھوکا دے رہے ہیں لیکن اللہ نے ساتھ فرمایا وما یہ اور ان کو شعور تک نہیں ہے اور یہ نہیں سمجھ پا رہے لیکن ہم کیا کر رہے لیکن لاشعوری طور پر یہ کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں تو یہ شعور تک نہیں رکھتے اور ان کو اس چیز کا کیا نہیں ہے پتہ نہیں ہے احساس تک نہیں ہے شعور کہتے ہیں احساس ہونا ان کو احساس تک نہیں ہے یہ اپنے آپ کو کیا دے رہے ہیں دھوکا دے رہے ہیں آگے سے پھر اللہ نے اس کی وجوہات بتا دی کہ یہ منافقت کرتے کیوں ہیں تو منافقت کرنے کی وجہ سے وہ وجوہات کیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ قولو بھی ان کی دلوں میں بیماری ہے بیماری سے یہاں مراد بیماری سے مراد یہاں نفاق ہے وہ مرض ہے جو کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے مسلمانوں کے ساتھ ظاہری طور پہ کچھ کہنا اور باطنی طور پہ دل میں کچھ رکھنا اس کو نفاق کہتے ہیں جب انسان کا قول اور عمل ایک نہ ہو تو پھر سمجھ لے کہ اس میں فرق ہے دال میں کچھ کالا ہے تو ان کا معاملہ بھی اسی طرح ہوتا تھا زبان پہ کچھ کہتے تھے اور دل میں کچھ رکھتے تھے تو اسی وجہ سے اللہ نے اس کی تعبیر مہرازم سے کہہ دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے بیماری کفر کی ہے دلی طور پہ تمہیں قبول نہیں کیا ان کی مجبوری ہے کہ اپنے آپ کو تمہارے ساتھ یہ شو کر رہے ہیں اور تمہارے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تمہارے ساتھ اپنے آپ کو یہ شو کر رہے ہیں یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یہ تو ان کی مجبوری ہے اللہ اور فرماتے خزاد الحمد اللہ ہمارا اللہ نے اضافہ کیا ان کی بیماری میں یعنی ان کی بیماری بڑھتی رہی کیونکہ یہ بیماری نکالنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی جب نہیں کی اسی سے یہ کام چلاتے رہے اللہ نے اس بیماری کو اور بھی بڑھا دیا کیا مطلب یعنی ان کے دلوں میں کفر کو اور مضبوط کر دیا کانو یو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے علیم درناک یعنی ایسا عذاب ہوگا ان کے لیے کہ وہ درناک ہوگا سزا ہوگی کیا درناک بیمار کا نو اس وجہ سے کہ وہ کیا کرتے تھے یکریبون جوڑ بولا کرتے تھے ہاں جی بولتے تھے جھوٹ کیسے بولتے تھے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہاں جی اور دلی طور پہ یہ کافروں کے ساتھ ہوتے تھے ان کے سارے مشورے چھپ کر کافروں کے ساتھ ان کے سارے منصوبے وہاں کافروں کے ساتھ ہوتے تھے ہاں جی اور دلی طور پہ یہ کافر تھے اور زبانی طور پہ یہ مسلمان تھے تو یہی تقزیب ہے در حقیقت اور اس تکزیب کو یہ ظاہر نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے دلوں کے اندر یہ تقزیب چپی ہوئی تھی اللہ رب الجت نے فرمایا کہ کیا ہے اللہ اعظب العلیم ان کا انجام بھی اللہ نے بتا دیا ان کا رزلٹ بھی بتا دیا جو منافق لوگ ہیں جو کہ وہ اختیار کرتے ہیں کوفرے نفاق کو ان کا رزلٹ کیا ہے ان کے لیے بھی عذاب علیم ہے درناک عذاب ہے بیمار کا اس وجہ سے ایک جو یہ تکزیب کرتے تھے جھوٹ بولتے تھے مسلمانوں کے ساتھ یعنی ان کو جو درناک عذاب یا سزا دی جائے تو یہ اس کے مستحق خود بنے ہیں یہ اللہ رب العزت ان پر ظلم نہیں کرتے یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم ان پر نہیں ہوگا روز قیامت میں بلکہ یہ عذاب انہوں نے خود اپنے لیے بنا کے رکھا ہے تو اس کی سزا ان کو ملے گی اور اللہ رب العزت ان کو معاف نہیں کر دے گا قیل الحمد اللہ قالمان ان آیتوں میں اللہ رب العزت پھر ان کی حالت اور بتاتے ہیں وضاحت سے کہ جب ان سے کہا جائے ہاں کہ آپ فساد میں کیا کرے یہ تو دعوے کرتے تھے کہ ہم تو مصلحین ہیں حالانکہ یہ مفسد لوگ ہوتے تھے یہ ہمیشہ فساد ڈھونڈتے ہوئے پھرتے تھے اور فساد پیدا کرتے تھے کس کے درمیان میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں یہ بیج میں رول ادا کرتے تھے تاکہ کسی طریقے سے کافر کو غالب کیا جائے مسلمانوں پر اور مسلمانوں کو مغلوب کیا جائے تو یہ ان کا کیا ہے وہ اعمال اور ان کے کردار کے بارے میں اللہ بتانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہم کل پڑیں گے آ, اگلے سبق میں تو یہاں تک یہ کافی ہے اگر کسی کو کوئی ترجمہ کسی لفظ کا نہ سمجھ آیا ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو آپ وہ لکھ کے بتا سکتے ہیں انشاء اللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی امید ہے کہ کچھ بات سمجھ آئی ہو ان شاء اللہ میں شامل کر دیتے ان شاء اللہ اللہ آپ سب کو جزا خیر دے اللہ تین پہ ثابت قدم رکھے اللہ ان انوناخ سے سب کو نواز دے ہمیں بھی آپ کو بھی اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس مقصد میں ہمیں اللہ کامیابیاں دیں اللہ سب کو خوشیاں دے اللہ تعالیٰ امتحانات سے مسائل سے آزمانے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے فضاک اللہ خیرن ابھی میں مائک فری کر دیتا ہوں اگر کسی نے آگے پڑھانا ہو تو انشاءاللہ وہ پڑھا لیں اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته